وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته ولقد خلقنا الإنسان ونعمل ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال طعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلهنا فرفا القياه في العذاب الشديد قال قريمه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلاما للعبيد وقال عز وجل في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم حضرین اور نے مسنونہ کے بعد کی دو تین کے سامنے تلاوت کی ہیں عیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں اور جہنمیوں کے محادثے کا ذکر کیا ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جب جہنم رسید ہو جائیں گے تو ان دونوں کے درمیان جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان مکالمہ ہوگا محادثہ ہوگا گفتگو ہوگی بات چیت ہوگی سوال جواب ہوں گے اس طرح کے کئی مکالمات کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کیا صورت المدثر میں اجتماعی مکالمہ ہے کہ جنتی اجتماعی طور پر جہنمیوں سے سوال کریں گے ماشاء اللہ کا کم سفر کہ تم جہنم میں گئے کیوں کون سا جرم تمہیں جہنم میں لے گیا کون سا گنا تمہیں جہنم میں لے گیا وہ کہیں گے وہ کہیں گے ہمارا پہلا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے یعنی ماں ہمیں اللہ پر ایمان نہ تھا اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے لبن کو من المسنی اور دوسرا جرم یہ بتائیں گے وہ لم نہ کونو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور دنیا میں غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے اب غور کر کے دیکھیں نماز نہ پڑھنے کے ساتھ کھانا نہ کھلانے کا ذکر اس سے آپ کو خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں بھوکوں کو کھلانا پیاسوں کو پلانا ضعیفوں مجبوروں کے ساتھ ہمدردی کرنا کتنی عظیم عبادت ہے اور اگر یہ نہ ہو کسی کے دل میں ہمدردی تو یہ کتنا عظیم جرم ہے سورت الحافہ میں بھی یہی بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے فغلو، ثم ثم خوب المیم کو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے سلسلے میں فرشتوں سے خطاب کر کے کہیں گے انہیں پکڑو انہیں جکڑو انہیں بیڑیاں پہناؤ انہیں زنجیروں میں جکڑو اور انہیں جہنم کی طرف لے جاؤ کیوں لا بل اس لیے کہ ایک تو یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھا کرتا تھا اور دوسرا جو وَلَا مِسْكِينَ مِسْكِينَ و غریبوں کو کھانا کھلانے سے ابھارا نہ کرتا تھا نہ خود کھلاتا تھا اور نہ ہی دوسروں کو کھلانے کی تلقین کرتا تھا وہاں نماز نہ پڑھنے کے ساتھ غریبوں کو نہ کھلانے کا ذکر یہاں ایمان نہ لانے کے ساتھ غریبوں کو نہ کھلانے اور کھلانے پر نہ ابھارنے کا ذکر پھر اللہ سورة میں فرمایا نہیں ابھارا کرتا ایسے لوگوں کے لیے فویل اور نماز بھی پڑھتا ہے تو غفلت کی نماز پڑھتا ہے. ہے،, ہے محترم بھائیوں عمارتوں کی روشنی میں آپ نے غور کیا آپ نے ترجمے سے ملاحظہ کیا کہ اسلام کی نظر میں کتنی عظیم عبادت ہے کتنی عظیم نیکی ہے کتنا عظیم عمل ہے غریبوں بھوکوں کو کھلانا پیاسوں کو کھلانا مسلم شریف کی حدیث میں اللہ تبار کو بندہ کہے گا پرور دیکارا آپ کو کیسے بھوک لگے گی آپ کو کیسے پیاس لگے گی آپ کیسے بیمار ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا کلا بندہ بھوکا تھا اور اس کی موت तेरे علم میں تھی تو نے اسے کھلایا نہیں اگر اسے کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس ضرور پاتا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے اسے पिलाया नहीं अगर तू उसे पुल पिलाता तो मुझे जरूर اس کے پاس پاتا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی یادد نہ کی اگر تو اس کی یادد کیا ہوتا تو مجھے जरूर اس کے پاس پاتا 벗রম भाइयों अभी رمضان کا مہینہ گزرا ہے رمضان کا مہینہ جہاں بہا سارے اسباب بہت سارے درد ہمیں دے گیا ان میں اہم ترین سبب اور اہم ترین درد یہی ہے ہمدردی لوگوں کے ساتھ ہمدردی ضعیفوں کے ساتھ ہمدردی غریبوں کے ساتھ ہمدردی مشکینوں کے ساتھ ہمدردی کیسے رمضان نے اس کا سرو دیا ہم سب روزہ رکھتے رہے روزہ رکھتے رہے جن میں بارہ ساڑھے بارہ گھنٹے بھوکے رہے صبح صادق سے لے کر گرو بھی تک ہم بھوکے رہے ہمیں احساس ہوا کہ بھوک کسے کہتے ہیں ہمیں احساس ہوا کہ پیاس کسے کہتے ہیں بھوک اور پیاس کی شدت اور تکلیف کا ہمیں احساس ہوا اور یہ احساس ہمارے اندر ایک اور احساس پیدا کرتا ہے کہ رمضان کے ایک مہینے میں بارہ گھنٹے ہم بھوکے رہے اور بھوک اور پیاس سے اس قدر طرف سے رہے محنت کے کام نہیں ہو پاتے مزدوری نہیں ہو پاتی باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے ایسے میں وہ غریب وہ مجبور وہ مسکین جن کے سال کے بارہ مہینے اسی کیفیت میں گزرتے ہیں جنہیں وقت سے کھانے کے لیے کھانا نہ ملتا ہو جنہیں وقت سے پینے کے لیے پانی نہ ملتا ہو جنہیں اپنے تن اور بدن کو ڈانٹنے کے لیے کپڑے نہ ملتے ہو رمضان کے روزے نے ہمارے ہمیں ہمدردی کا یہ سبق دیا ہے کہ ضعیبوں ناداروں کمزوروں کے سرد کو محسوس کرو محترم بھائیوں آج میں نے آج کے کتبے میں اس موضوع को عنوان کیوں بنایا آج اسلام کو اسلام کا تعارف اسنا ہی ایسے دنیا کے سامنے کرانے کی اشد ضرورت کہ اسلام دین رحمت ہے اسلام رحمت ہے اسلام, دعوت رحمت, ہے، اسلام دعوت رحمت ہے اسلام کا دنیا میں اس سے کرایا جا رہا ہے کہ اسلام ایک درشت مزاج مذہب ہے اسلام ایک سخت گیر مذہ ہے اسلام نوز ایک دہشت مذہب ہے جہاز کی غلط کر کے جہاز کی غلط تشریح کر کے آج پوری دنیا میں میڈیا اسلام کا بدنام کر رہا, رہا ہے محترم بھائیوں آج نوز بلّہ جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں سنا دہشت گردی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد پیغمبر قرار دے گا پرانی مجید کو دہشت گرد کتاب قرار دے کر اسے جلانے کی باتیں ہوتی ہیں اسے جلانے کے منصوبے ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ دنیا والوں کے سامنے اسلام کا دار اس ناحیے سے کما کو نہیں ہو پایا ہے کہ یہ دین دین رحمت ہے یہ دین دین رحمت ہے یہ شرح پر احمد ہے دین دنیا میں رحمت بن کر آیا رحمت کا پیغام دینے کے لیے آیا ہمارا جو رب ہے جس کو ہم اپنا رب مانتے ہیں جس کے آگے جن میں پانچ وقت ہم سجدے کرتے سر جھکاتے ہیں اس رب کا تعارف یہی ہے رب العالمین الرحمن الرحیم رب کا تعارف جو سورہ آتے ہیں مجید کی اولین سورت میں اللہ تعالیٰ کیمدو کے بعد رب کا تعارف الفاظ میں کیا گیا ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جس کی رحمت خاص رحمت مسلمانوں کو شامل ہے حال ہے اور جس کی رحمت عامہ جو ہے تمام انسانوں کو شامل ہے ہمارا رب جو ہے وہ رحیم ہے کریم ہے اور نبی رحمت بنا کر بھیجا قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع ان الفاظ میں کرایا کہ آپ نبی رحمت ہیں اللہ بھی رحمان و رحیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت عالمی اور اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آپ کا لایا ہوا دین آپ کا لایا ہوا پیغام یہ بھی جو ہے دین رحمت ہے یہ بھی شریعت رحمت ہے آپاہر شریعت کی وہ تعلیمات شریعت کی وہ تعلیمات جن کو عام لوگ اس قصور اس نظریے سے پیش کرتے ہیں کہ یہ بہت سخت تعلیمات ہیں اس میں بڑی دشت دشت ہے اس میں بڑی دش ہے اس میں بڑی فیرحمی ہے آپ ذرا ہم تعلیمات سے بھی غور کر کے دیکھیں اسلام نے چور کا کے لیے کہا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی وخشیانہ سزا ہے لوگوں ذرا غور کرو اسلام یہ چور کاٹ کر کے پورے شہریوں کے مان و دولت کی حفاظت کر لیتا ہے اسلام میں کہا زانی اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کرو رجم کرو غور کرو کہ یہ ایک زانی کو رجم کر کے سینکڑوں ہزاروں عورتوں کی عزت و ناموش محفوظ ہو جاتی ہے یہ دین دین رحمت نہیں تو کیا ہے یہ تالی مات تعلیمات رحمت نہیں تو کیا ہے اور یہ احکامات احکام, احکام رحمت نہیں تو کیا ہے آدیش میں ایک اور مثال ملتی ہے کتنی اچھی مثال ہے ہمارا دین پر کتنا پیغام کتنی رحمت کا جسموں اپنے اندر رکھتا ہے رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جام بہت ساری پابندیاں ہیں وہیں ایک پابندی یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی سے قریب نہ ہو اگر کوئی انسان بیوی سے قریب ہو گیا تو اسلام میں یہ سزا بتائی ہے کہ اس شخص کو روزے کی حالت میں بیوی سے قریب ہونے کی وجہ سے دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں یا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا پھر اس کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنا ہے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں شاعری حاضر ہوتے ہیں اگر کہتے یا رسول اللہ حالت اے اللہ کے نبی میں بھی شدا ہو گیا اور میری بیوی بھی شبا ہو گئی کہا کیا ہوا کہا کہ روزے کی حالت میں ناجائز کام جو نہیں کرنا تھا ہم نے کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دو مہینے کے روزے رکھو دو مہینے کے روزے رکھو یہ تمہارا کبر کہنے لگے اللہ کے نبی دو مہینے کے روزے رکھنے کی میرے اندر استطاعت نہیں طاقت نہیں آپ نے کہا جاؤ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ کہنے لگے اللہ کے نبی غریب انسان ہو نادار انسان ہو ساٹھ مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلا سکتا آپ نے کہا کوئی غلام ہو تو اس کو آزاد کرو کہنے لگے اللہ کے بھی کوئی غلام میرے پاس نہیں آزاد کرنے کے اب یہی تینوں چیزیں کفار آئے اور انہوں نے کہہ دیا میرے پاس ان تینوں کی استطاعت نہیں ان تینوں کی طاقت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے وہ صحابی آپ کے آپ کے دربار میں آپ کے گھر میں تشریف رکھے ہوئے تھے مسجد ہی میں کہ اچانک تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ خجور آئے کچھ کھجور آئے کھجور کا ہدیہ آیا کھجور کا توحفہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جاؤ یہ کھجور لے جاؤ اور غریبوں میں سلقہ کر دو یہی تمہارے جرم کا کپڑا ہے تمہارے گناہ کا کپڑا کہنے لگے اللہ کے ربی کسے دوں کس غریب کو دوں اس کھجور کے تو میرے گھر والوں سے زیادہ مستحق اور کوئی نہیں پورے مدینے میں جتنی غربت میرے گھر ہے کسی اور کے گھر نہیں اللہ کے نبی میں یہ کھجور جو دوسروں کو کیسے دے سکتا ہوں کے سر سے زیادہ مستق میں میرے بھی بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہنسی آئی آپ مسکراہنس دیے آپ ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے بہت کم حساں کرتے تھے اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علام کی کوچ لیا ظاہر ہو گئی کہنے لگے اچھا ہوتا ہے کہ کھلال حصے کروا دوں اپنے بظاہر آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کے مزاج کو دین اسلام کی تعلیمات کو کے احکامات کا انسان اگر بغور جائزہ میں مطالعہ کرے تو ہر تعلیم میں رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے انسانوں کے دلوں میں جو جذبہ رحمت ہوتا ہے انسانوں کے دلوں میں جو جذبہ ہمدردی ہوتی ہے رحم و کرم کا جو جذبہ ہوتا ہے اس جذبے کی اسلام نے کتنی قدر کی ہے اور اس پر کتنے عظیم ادر و ثواب کی نویز سنائی ماں کی ہے ہر ماں کے اندر اپنے بچوں کے سلسلے میں بے انتہا محبت ہوتی ہے ماں ماں ہوتی ہے کبھی ماں کے دل سے بچوں کی محبت نکل جائے ہو نہیں سکتا یہ فکری جذبہ ہے ہر ماں کے اندر حقیقے جانوروں میں بھی جانداروں میں بھی یہ جذبہ کار پر نظر آتا ہے لیکن یہ جو محبت کا جذبہ ہے ہمدردی کا جذبہ ہے جو ماں کے دل میں پایا جاتا ہے اس جذبے پر بھی اسلام نے کتنی عظیم خوشخبریاں سنائی ہے. اللہ پر مسلم شریف کی روایت ہے ماں ایشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی میرے پاس ایک خاتون آئی دو بچیاں دی اس کے ساتھ دو بچیوں کو اٹھائے ہوئے آئی میں نے دیکھا غریب ہے نادار ہے بوگی ہے میرے پاس تین کھجور تھے میں نے تین کھجور دیے دو کھجور اس کی دو بچیوں کے لیے ایک کھجور خود اس کے لیے اس خاتون نے دو دو کھجور لیے اپنی دونوں بچیوں کو دے دیے دونوں بچیاں اس کی دونوں بیٹیاں اپنے اپنے حصے کا کھجور کھا چکی اور جب اس خاتون نے اس ماں نے اپنے حصے کا کھجور کھانا چاہا منہ میں رکھا ہی تھا کہ بچیاں ماں سے کہنے لگی مائی ہمیں دے دو یہ کھجور یہ ماں جو اپنے حصے کا کھجور کھا رہی تھی منہ میں رکھ چکی تھی اور اس کا لقمہ نوالا بن چکا تھا اپنا لکمار نوالا نکالی منہ سے اور اپنی بھوکی اور مانگتی بچیوں کو اس کھجور کے دو ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو دے دیے خود بھوکی رہ گئی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ جذباتی منظر دیکھا بڑی متاثر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ذکر کیا کہ اللہ کے نبی اس غریب خاتون آئی تھی اپنی دو بچیوں کو لے کر میں نے تین کھجور دیے اپنی دونوں بچیوں کو دو کھجور اس نے کھلا دیا اور ایک کھجور جو اس کے حصے کا تھا کھانا چاہ رہی تھی کہ اس کی بچیوں نے مانگ لیا اس کھجور کے دو ٹکڑے اور دو حصے کیے وہ بھی اپنی بچیوں کو دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمحان اللہ کھجور نے اس آپ کو جانم سے آزاد کر دیا اسی ایک کھجور کی وجہ سے عورت جنت کی مستحق مستحج سہری اور جذب رحمت ہوتا ہے اگر انسان اس جذبے رحمت اور ہمدردی کے ساتھ ہے, کسی کو کھلا دے کو نہیں اپنے بچوں کو کھلا دے جن کی فکری محبت دل میں ہوتی ہے اسلام اتنی عظیم خوشخبری اور اتنی عظیم عجر و سواب کی نویز سنا رہا ہے رو کرو اگر انسان ایسے کو کھلاتا ہے جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں تو کتنا ازرو ثواب نہیں پائے گا یہ مذہب اسلام کی تعلیمات رحمت ہیں انسان کو انسان آپ سر اللہ تم نے فرمایا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور یہ شریم یہ پرند یہ پرند ہے یہ, یہ حیوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی مسلمان کوئی مومن بغیچہ لگاتا ہے اس کا باغ ہے اس کے اپنے درخت ہیں اس کے سہن میں کچھ درخت سے پھر لگے ہوئے ہیں کوئی پرندہ آتا ہے اور اس کے بگیچے کے انگور کھا لیتا ہے کوئی پرندہ آتا ہے اس کے بگیچے کے آم کھا لیتا ہے کوئی پرندہ آتا ہے اس کے درخت کے سا... اس کے درخت کے جام کھا لیتا ہے کوئی بھی پھل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ مومن کے لگائے ہوئے درخت سے پرندے جانور جتنا کھایا کرتے ہیں مومن کے آمان، نام آمان، نام آمان میں اتنا ازر و ثواب لکھا جاتا ہے اللہ یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کہ جانوروں چوپاوں کی سے ہمدردی کرنے میں بھی ہمیں ازر و ثواب ملے گا آپ نے کہا جانور نہیں دنیا کی ہر وہ مخلوق جو جاندار ہے دنیا کی ہر وہ مخلوق جو زیرو ہے ہر جاندار مخلوق کے ساتھ اس نے سلو کرنے پر تمہارے لیے جرو سواب صرف کھلانے پلانے ہی کی بات نہیں دوسروں کے کام آنا دوسروں کی کسی بھی طرح کی مدد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی جب ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد میں ہے ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالی کی مدد اس انسان کے شامل حال رہتی ہے جو دوسروں کی مدد کا فکر مند ہے آپ نے فرمایا مل یسور اللہ علیہ فی دنیا بنا جو شخص کسی تندس انسان کو آسانی فراہم کرتا ہے کسی قرضدار سے قرض کا بوجھ اتار دیتا ہے کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کو مشکل سے نکال دیتا ہے اللہ تباروں بتانا اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے ایک سر جنت میں گیا ایک سر جنت میں گیا اور اس کے پاس کوئی ڈھیر ساری نیکی آنا تھی ایک نیکی تھی جس نے اسے جنت کا مستحق بنا دیا کیا نیگی کی؟ وہ دنیا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا وہ دنیا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور قرض دینے کے بعد اگر سامنے والا غریب ہوتا نادار ہوتا قرض واپس کرنے کی طاقت نہ ہوتی تو معاف کر دیتا قرض واپس نہ لیتا معاف کر دیتا اور اگر وہ دیکھتا کہ سامنے والا قرض واپس تو کر سکتا ہے لیکن اسے مزید مہلت چاہیے وقت چاہیے ٹائم پہ اسے مہلت دیتا جاؤ ایک مہینے میں واپس نہیں کر سکتے دو مہینوں میں واپس کر دو مہینے میں واپس نہیں کر سکتے جو تین مہینے میں واپس کرو مقامی شریف کی روایت کیسی ہے اس کی یہ نیکی اس کی ادا اس کا یامل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کی قدر کرتے ہوئے اسے جنت دے دی, دی. محظم بھائیو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی ان تعلیمات رحمت کو عام کیا جائے اسلام کی ان میں رحمت کو عام کیا جائے اسلام دین رحمت ہے اس پر احمد ہے وہ صرف مسلمانوں کے حق میں نہیں ساری انسانیت کے حق میں رحمت ہے ساری مخلوق کے حق میں رحمت ہے سارے جانداروں کے حق میں رحمت ہے جانوروں کے حق میں رحمت ہے اس پہلو کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ اسلامی کی صحیح تفسیر کرنے کی ضرورت ہے اسلامی جہاد کی صحیح تشریح کرنے کی ضرورت ہے آج نوز بلا جہاد کے نام پر کچھ غلط کارروائیاں ہوتی ہیں یا پھر نوز بلّہ غیر مسلم جہاد کی غلط تفسیر کرتے ہیں غلط تشریح کرتے ہیں بھائیو ہو ماں باپ ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں ماں باپ اپنی بگڑی اولاد کی تربیت کے لیے اپنی بگڑی اولاد کو طریقہ سکھانے کے لیے مارا کرتے ہیں پیٹا کرتے ہیں اب ماں باپ کے مارنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دلوں میں ان بچوں کی محبت نہیں یہی محبت ہے محبت کے جذبے سے محباف مار رہے ہیں کہ ان بچوں کو درست کر سکیں اسی طرح سے کوئی بھی حکومت ہوتی ہے حکومت کیا کرتی ہے جو مجرم لوگ ہوتے ہیں جو جن کی زندگیاں احتجاج سے ہٹی رہتی ہے مجرموں پہ حکومت گرج کرتی ہے ان کو سرائم دیتی ہے ان کو جہل دیتی ہے کیوں کیا حکومت کو اپنی رعایت سے محبت نہیں محبت ہے اور رحم کے جذبے سے ان کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں میں سے جو نافرمان بندے جو سرکش بندے ہیں جو سراہ کرتے ہیں ان کو راہ راست پر راز لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاز کا حکم دیا اور پھر آپ بتاؤ دنیا میں ہر ملک کے پاس اپنی فوج ہے کہ نہیں دنیا میں ہر ملک اپنے پاس اپنی فوج رکھتا ہے ہر ہر ملک اپنے پاس ہتھیار رکھتا ہے ہر ملک کے پاس اپنی فوج اور ہتھیار ہے یعنی ہر ملک کا اپنا ایک نظام دفاع ہے جہاز اسلام کا نظام دفاع اتنا ہی اور پھر دنیا کے جتنے مذاہب ہیں آج زمین پر جتنے مشہور مذاہب ہیں آپ دیکھیں گے ہر مذہب کی تاریخ لڑائیوں سے وابستہ ہر مذہب کی تاریخ لڑائیوں سے وابستہ ہے اور ہندو بن ہندو قوم کی تاریخ میں مہا اور رامائن جیسی دو مشہور جنوں میں تسکرا ملتا ہے تو ہر مذہب کی تاریخ میں لڑائی کا تسکرہ موجود ہے اس نوز بلّہ اسلام ہر گے گھر کے جہاد کے نام پر ظلم کی اجازت کبھی نہیں دیتا جہاز اگلا انسان کو قائم کرنے کے لیے مخصوص ہوا کرتا ہے جہاز کے نام پہ کبھی ظلم کو جائز نہیں قرار دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں دیکھا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور لوگ جو ہے اس, اس خاتون کی لاش کے ارد گرد جمع نے کہا کیا ہے یہ کون ہے یہ بتایا گیا حیز کہتے ہیں <سرح بیتنی> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب اس نے کہا عورتوں کو مارنے کے لیے کس نے کہا آپ نے کہا عورتوں کو مارا نہ کرو عورتوں کو قدم نہ کیا کرو تو, تو اسلام بے گنا کو مارنے کی تعلیم نہیں دیتا عورتوں کو بچوں کو بوڑھوں کو حتیہ کے حضرت ابو اگر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات بھی آتی ہے انہوں نے کہا کہ غیروں کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کے جو پنڈت ہوتے مندروں ان کو بھی نہ مارا تو اور ان سے بھی تاروز نہ کرو تو آج مردرم بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاد کی تشریح کی جائے اگر جہاد اسلامی اصولوں کے مطابق ہو تو سبحان اللہ یہ امن کو قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آپ دیکھیں گے آج نو صبلہ امن کو قائم کرنے کے نام پر قیام امن کے نام پر دنیا کی جو جوشوں پر طاقتیں ہیں کتنے بے گناہوں کا خون نہیں کر رہے کتنی ماؤ کو یقین نہیں کتنی ماؤ کو بیوہ نہیں کر رہے کتنی اور کتنے بچے یسیم نہیں ہو رہے اور اس سیبروں کی تعداد ملی ہزاروں کی تعداد میں آپ دنیا کے مظلوم ممالک کمزور ممالک جن ستم سمجھائے گئے ہیں ان کا جائزہ لے کر دیکھو ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بیوا ہوئی ہزاروں کی تعداد میں بچے یسیم ہوئے اور کہ امن قائم ہوا امن قائم کرنے میں پوری طرح سے نہ تھا ہزاروں بے گناہ جانوں کا نقصان کر کے بھی آج کی حکومتی امن قائم کرنے میں ناکام ہے. اور لیکن اسلام نے کیسا منقائم کیا اسلام نے کیسا منقائم کیا پوری آدھے نبوی میں کتنی جنگیں ہوئی پوری آدھے نبوی نبوی میں 80 پر ایک جنگیں ہوئی 80 پر ایک جنگیں چھوٹی بڑی تمام جنگیں ملا کر 80 پر ایک جنگیں ہوئی اور آپ کو معلوم ہے 80 پر ایک جنگوں میں طرفین سے جو بھی مسلمان جو شہید ہوئے غیر مسلم جو قتل کیے گئے ان کی کل تعداد کتنی ہے تو دونوں کی تعداد ملا کر اگر دیکھتے ہیں تو صرف اور صرف ایک افراد افراد مسلمان جو شہید ہوئے اس میں اور وہ مسلم جو مارے گئے سب کی تعداد ملا کر افراد اور ان افراد میں چار افراد تو صرف ایک جنگ بنو خیزہ کے تھے بنو خیزہ کا جرم بہت بڑا تھا بہت عظیم تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ان کے چار سو اپدھ اس کو قتل کیے گئے تھے اگر ایک ہزار اٹھارہ اپرادھ میں سے چار سو الگ کر لیا تو وہ اسی جگہوں میں باقی اسی جگہوں میں صرف اور صرف چھ سو اٹھارہ اپرادھ مارے گئے اس کم نقصان کے ساتھ کم سے کم نقصان کے ساتھ اسلام نے کیسا امن قائم کیا جی ہاں کیسا امن قائم کیا نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمایا تھا حضرت خبابت رضی اللہ عنہ مکی زندگی میں مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ان مسکین کے ظلم و ستن کی حد ہو گئی ذرا آپ اللہ سے دعا کریں اللہ کی مدد کروائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کی نرس سے کہا تھا اے خباب اتنا جل مایوس ہو گئے اتنا جل بے تبرے ہو گئے اتنا جل صبر کا دامن تم نے ہاتھ سے چھوڑ دیا حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات نہیں آئے جو حالات کے تم سے پہلے گزری ہوئی امتوں پہ آئے آپ نے حضرت خباب سے فرمایا مکے میں پیشن گوئی کر رہے جبکہ خود مکے کی زمین آپ کے لیے تنگ ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ خباب انتظار کرو صبر کرو امن کے وہ ایام آنے والے ہیں امن کے ویم آنے والے ہیں جب صنا سے حیدرآباد تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی سنا اور حیدرامہ امن کے دو شہر ہیں آپ نے گاؤں امن کے ویام آنے والے ہیں جب سنا سے حیدرامات تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہوگا اللہ لگ صرف ایک ہزار اٹھارہ افراد کی چاروں کی قربانی سے اسلام نے وہ امن کی سزا قائم کی کا وہ معاشرہ جہاں راہ چلتے قافلے لوگ لیے جاتے تھے جہاں راہ چلتی جماعتیں لوگ لی جاتی تھی جہاں راہ چلتے مسافر لوگ لیے جاتے تھے وہاں ایسا امن قائم ہوا کہ ایک عورت سنا سے حضر تک اکیلی سفر کرتی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوتا آپ نے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہ امن صرف انسانوں کی حد تک نہیں جانوروں میں بھی آپ نے کہا کہ ایسے امن کے یا مئیں گے کہ کسی چرواہے کو اپنی بکریوں پر بھیڑیے کی جانب سے بھی جو خوف نہ ہوگا ایسا من قائم ہو اور ایسا من قائم ہوا دنیا نے ایک ہزار اٹھارہ افراد اٹھار اٹھار کی قربانی آج خلافت راشدہ کی روشنی میں امن کے وہ ایام دیکھے امن کا وہ سمانہ دیکھا جو انسانی تاریخ کا منفرد زمانہ ہے آج خلافت راشدہ میں نہ صرف مسلمان امن سے تھے بلکہ آج خلافت راشدہ کے ماتحت جینے والے غیر مسلم کافر ان سب کے لیے امن تھا ان سب کے لیے امن تھا اور مسلمان جہاں بھی گئے امن کے پیغمبر بن کر گئے مسلمان جہاں بھی گئے امن کے قائد بن کر گئے یہ واقعات محفوظ ہیں کہ جب حضرات صحابہ کرام رضوان المراہلی مجموعی اس دین کو لے کر اس پیغام کو لے کر روم اور ایران پہ حملہ اور ہوئے تو تاریخ میں شہادت محفوظ سوز رکھیے کہ روم کی پبلک نے روم کی عوام میں صحابہ کے جانے کے بعد اپنے بادشاہوں اپنے حکمرانوں سے بغاوت کی اپنے بادشاہوں سے برارش کر کے مسلمانوں کا استقبال کیا اور یہ کہنے لگے کہ تمہاری حکومت ہم پر ہمارے حکمرانوں کی حکومت سے زیادہ بہتر ہے تمہارا سلوک ہمارے ساتھ ہمارے بادشاہوں کے سلوک سے زیادہ بہتر ہے تمہارا معاملہ ہمارے ساتھ ہمارے بادشاہوں کے معاملے سے بہتر ہے غیر مسلمے کہنے والے صحابوں کا استقبال کرنے والے مسلمان دنیا میں جہاں بھی گئے امن کے پیما بن کر گئے امن کے علم بردار بن کر گئے یہ اور بات ہے کہ بعض کے زمانہ میں اثریت اثریت کا الگ لگائے مورین نے جہاد اسلامی کی غلط تفصیل کی اور جہاد کو غلط انداز میں پیش کیا جس کی وجہ سے اسلام جو کہ دین رحمت تھا اس پر نوز باللہ طرح طرح کے الزامات لگائے گئے اور طرح طرح کی تحمتیں لگائی گئیں اور آج وہی ماحول ہے وہی حالات ہے وہی زمانہ ہے کہ جہاں ہم آئے دن پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں جہاں روز اللہ اسلام پر غلط الزامات لگائے جاتے ہیں محترم بائی اور ضرورت اس کی ہے کہ ہم اسلام کا تعارف دین رحمت کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے کرائیں اور اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں میں انسانوں کے میں ہمدردی پیدا کریں جذبہ رحمت پیدا کریں خدمت سرخ کے جو کام ان کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے اس لیے کہ خدمت خوب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے غریبوں کے کام آنا وہ غریب چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو ناداروں کے کام آنا وہ نادار چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یہ ہمارے نبی کی سنت ہے یہ ہمارے نبی کا اسلحہ ہے یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے آج ان تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے آمین مودرم بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد ایک خصوصی تعلیم جو دی ہے اپ نے فرمایا کہ جو منسا رمضان تم ما تبا هو فتم من شوال كارك صيام ساتھ اپ نے کہا جوش رمضان کے روزے رکھے جوش رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے چھ نفل روزے رکھے تو زمانہ پر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن کے روزے کا ثواب دس دن کے برابر ہوتا ہے اس طرح رمضان کے تیس روزوں کا ثواب تین سو دنوں کے برابر اور شوال کے چھ روزوں کا ثواب ساٹھ دنوں کے برابر اس طرح تیس پر چھ روزے برابر ہوتے ہیں تین سو ساٹھ دنوں کے اس لیے کہ اربھی سال تین سو ساٹھ دنوں کا ہوا کرتا ہے اس لیے شوار کے شوار کے روز جو نسل روکے وہ رکھنے کی کوشش کریں اور اس سلسلے میں شوہار کے نسل روکے کوئی ضروری نہیں کہ آپ لگاتار رکھیں پورے شووار کے مہینے میں عید کا دن چھوڑ کر پورے شوار کے مہینے میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور وقتے وقت کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں بس اگر جمعہ کو رکھتے آپ تو جمعہ کے ساتھ یا تو جمعہ رات ملا یا تو پھر ہفتے کو ملا خواتین ہمیشہ ایک مسئلہ پوچھا کر دی اس سلسلے میں کہ ایسی خواتین جن پر قضا کے روزے رہتے ہیں کیا قضا کے روزوں کے رہتے ہوئے اور شوار کے چھ روزے رکھ سکتی ہیں بہتر ہے کہ وہ پہلے اپنے سرد روزے قضا کریں بعد میں شوار کے روزے رکھیں لیکن جہاں تک کی بات ہے تو جائز ہے بالکل جائز ہے کہ ایسی عورت جس پر رمضان کے سزا روزے پاتی ہے وہ ازا کو مؤقر کرے بعد کے مہینوں میں اور پہلے شموار کے روزے رکھے بالکل جائز ہے اس لیے کہ جو خزا کی بات ہے خزا کا وقت مؤثر اور خوش ممنی رائشر صدیقہ رضی اللہ کا کہا کرتی تھی کہ مجھ میں جو روزے قضا ہو جائے کرتے تھے میں ان کی قضا شابان میں کیا کرتی تھی تو قزا کو شاہدہ ہے اس کی وجہ سے جائز ہے کہ کوئی خاتون جس پر قضا کے روزے ہیں وہ روزوں کی قضا بات نہیں کرے اور شموار کے روزے پہلے رکھ لے جائے تھے پھر آخری بات محترم بھائیو آج کے خدمے میں مجھے آپ سے یہ کہنی ہے کہ حالات کے پیش نظر آئی شاید چوبیس تاریخ کو بابی مسجد کا تاریخ فیصلہ جو ہے ہونے جا رہا ایسے سلسلے میں ضروری ہے کہ ہم سب اپنے جذبات پہ قابو رکھیں اپنے جذبات پہ قابو رکھیں اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کے خلاف اگر مدد عمل بھی کرنا ہو تو قانون کے دائرے میں لے کر کریں ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی ہے قانون کی برتری ہے لہذا جو بھی کاروائی کرنا ہے قانون کے راستے سے کریں ہماری جانب سے مسلمانوں کی جانب سے کسی بھی قسم کے فساد اور فتنے میں پہل نہیں ہونی چاہیے رب العالمین ہمیں اور آپ کو امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے امین بارک اللہ بارک اللہ علی میاتیم حلیم